محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کا کمال کثرت اعمال نہیں ہوتا بلکہ اصلاح ملاقات ہوتے ہیں کثرت اعمال نہیں ہے اصلاح ملاقات اس کا باطن کتنا سورا ہے کتنا درست ہوا ہے اور ملکات وہ استعدادیں ہیں باطن کی جن پر آدمی چلتا ہے وہ جذبے ہیں جس پر چلتا ہے آدمی ان کا درست ہونا ضروری ہوتا ہے اگر باطنی ملکات کی اصلاح ہو گئی یا درست ہو گئے ہیں تو اس آدمی کا صحیح چلنا بڑا آسان ہو ہے اس کے لیے باطنی ملکات ملاقات درست نہ ہوئے ہوں تو صحیح چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلی بات وہی ہوتا کل ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کو ایسے پہچاننا جیسے افسان والا ہے یہ واقعہ کے حوالے پر صدی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مکتوبہ صدی میں گزرا تھا کس میں یہ موسر اسلام کو اللہ نے حکم دیا تو نے پتھر پر آسا مارا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا جو سبق پتا منہ میں اٹھایا ہوا تھا اس کا حوالہ مکتوبار صدی میں ہیں یاد آئے ہاں تو ان کو بتانے کے لیے کہ یہ فروز رسانی کی شان ہے اور دوسرا پتنی مقتبادی میں ہی تھا کہ مسئلہ صاحب خیال آیا کہ میں کلیم اللہ ہوں ان کو سامان دیکھا کہ چالیس یا سو کتنے آدمی ان کی طرح کھڑے ہیں اور کلیم اللہ کھڑے ہیں اور وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہاؤ اللہ تعالیٰ کی شان کیا کہتے کوئی بات ہی نہیں کیا ہزاروں کریم اللہ پیدا کر دے وہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اس کی شان کے ساتھ اور توحید کا پکا ہونا بختہ ہونا جس کے نتیجے میں انسان کو توقع حاصل ہو یہ مہم اور مشقت مرالا اس میں ہی ہے اور باقی چھ ہزار پیپر جو آئے ہیں ان میں سے پانچ سوایتیں احکامات کی ہیں باقی احکامات نے مضمون توحید وقل کا مارفت کا آخر کا بیان کیا ہوئے کیوں کہ مہم اس بار کا درست ہونا ہے یہ درست ہو جائے تو پھر اس سے آدمی پیسے کمانا مشکل کام ہوتا ہے کہ بعد میں پیسے کمال کا کر جیب میں ڈال دی ہے آپ کی مرضی کسی کو بازار میں جائیں موٹر لے لیں اس کی آسیا لے لیں اس کا زمین خرید لیں جائے گا جو وہ تو بس آنند فانند کام ہے کیوں کہ سرمایہ جو بنیادی محنت کی چیز ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا تو ایسے توحید وقل جو ہے یہ بنیادی سرمایہ ہے جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو اگلے اقدامات پہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ کی پہچان میں کمی ہوتی ہے ہماری اس کی شان کے ساتھ جو پہچاننا ہوتا ہے اس میں ہم کمزور ہوتے ہیں ہماری کمی اس میں ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ہم سے احکامات احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہر ضرور کے ساتھ بار کا دھیان کرتے ہیں کہ نہیں موجود, موجود کو اللہ کے نہیں محبوب سا اللہ کے اللہ کا غیر دو سے نکلا باہر کرا اللہ اللہ کے ساتھ دھیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا تعلق قلم میں آیا اور اللہ تعالی کی محبت قلب میں آئی اور یہ یعنی آہ بار بار کا دھیانتا کہ کل سمے کل میں یہ بات جب بیٹھے اور گھر کرے یہ بات کل میں بیٹھے تھا کل میں گھر کرے اور مہم بات یہ مہم مسئلہ یہ جس کو حاصل کرنا ہے سہایا باقی چیزیں پر حاصل ہوتی ہیں ہر ایک آدمی نے جو جو الہ مانا ہے تو اس نے اپنی سوچ کے تحت یہ دن اس کی پہچان ہوئی ایک مثال بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک عورت ایک کوئی آدمی یہاں سے جا رہا ہے سڑک پر اس کو انگریزی کا تار مل گیا اب تو تاروں کی ایسی تھی ختم ہوگی تار پہلے جاتے تھا انگریزی فیکس فیکس ہو گئے. اتنی میں خبر پڑی تھی موبائل ٹیلیفون ہی. خطوں کا ڈاکوں کا سسٹم ہی ختم ہو رہا <تصفح> تو ہے تو وہ کہ میرا انگریزی کا یہ خط ہے ایک آدمی گزرا اور بڑے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تو ایک آدمی سمجھا کہ اس کو انگریزی آتی ہوگی یہ میرا جو ہے تو یعنی پڑھ کر سنا دے گا تار پڑھ کر سنا دے گا دوسرے نے کہا یار یہ تو بڑا مضبوط آدمی ہے میرا گٹر میں سر پر رکھے کپانا عورت نے پتہ کا بڑا گٹھڑ جما تھا کہ میرے سر پر رکھ دے گا اور دوسرے نے کہہ دیا جی کہ یہ مجھے تار پڑ تو سنا دے گا تیسرے نے کہا یہ تو گاڑی خراب ہوئی ہوئی ہے ہمارا گئے تو صبح کے وزیر اعلی صاحب کھڑا ہے اس تو اس کی طرح پہچان کر اس کا ہوگا اس کی اس کا خیال کی تو پہلے ہم نے گٹھر سے بڑھانے کا فائدہ لے لیا تار پڑنے کا فائدہ لے لیا جسے جو اس کی شاع نشان پہچان کو اس کی آو بگت کی اس نے کہا کہ اب آپ کا بندہ دیں گے کل آپ آئے ہم جس کے بندے میں جو چیز بڑھنے گی ہم آپ کو دیں گے ہمارے بش رسی میں جو فرق ان کی پہچان کا تھا تو ایسے اللہ تبارہ تعالیٰ کی جو مارفت اور پہچان ہے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن وہ شاع نشان مارفت اور پہچان حاصل نہیں ہوئی ہے جس کے تحت ہم لہٰذ سے استفادہ کریں اس کی شایہ نشان استفادہ کریں اس میں فرق ہوتا ہے ہر ایکل مارفت اور پہچان میں ہر ایکل جی کی فرق ہوتا ہے کہ جتنی اس کی مارفت ہوگی اتنا استفادہ اس کو ہوگا اور ہماری مارفت بہت کمزور ہے ذرا حق کا جھوٹ کا مقابلہ آیا ہم کمزور ہو جاتے ہیں ذرا حق کا دھوکے کا فائدہ آیا مقابلہ آیا ہم کمزور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہر وقت کر سکتے ہیں آپ کی مانی ستا کیا ہے جب وقت و مفاد کا وقت آ جائے اس وقت دیکھنے کس کو ترجیح دیتے ہیں بس اپنے آپ کو اپریس کر سکتے ہیں کہ آپ کی مانی ستا کیا ہے ہم بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں جیسے اپنا فائدہ چاہتے ہیں سب دوسرے کا فائدہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ بس اس دیکھ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں اگر آپ دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد کی طرح ہم سمجھتے ہیں اور جو اپنے لیے چاہتے ہیں دوسرے کے لیے بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں سمجھیں کہ آپ ایمان کامل ہوا ہے اور جتنی اس میں کمی ہے اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کتنی بج میں کمی ہے کہ دوسرے کی بگاڑ کا اپنے میں بنانا چاہتا ہوں تو اس میں فوراً آپ کا اندازہ ہو جائے یہ بالکل جو ڈاکٹروں نے ٹیسٹوں کے طرح ٹیسٹ بعد فوراً کسوٹی پتگڑا پر بس پرکھاؤ گئی سمجھ بات باتیں آواز آئی آپ کو آواز آ رہی ہے سج کیا کہا میں نے تہتر بجے آخری بات کیا کی تھی آواز آپ کو نہیں آ رہی تھی آخری جو بزرگ ہے آواز نہیں آ رہی تھی تو آدمی بولتے ہیں نا بھئی ہم اپنا دور لگا رہے ہوں بکتم اب وہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے اعتبار کیے ہوئے ہیں بار بار بھی کہتے ہیں کہ جب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو یاد آپ آگے ہو کر بیٹھیں لوگوں کو آگے ہو جاؤ اور یہاں آپ مجھے کہیں کہ ذرا گلا پھاڑو کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں بیٹھے ہیں اس بار کو کھا کرے آدمی کہ یہ آدمی میں دیکھے کہ یہ حکم پر وفاد کو ترجیح دیتا ہے تو اس کو بعض اندازہ ہو گیا کہ اس کا ایمان قابل نہیں ہے فتح والا ایمان کفر کا کپت بن جاتا اور دوسرے مجھے مفاد کا اپنے مفاد کا ٹکراؤ آیا پھر آدمی دیکھے کہ دوسرے کے لیے بھی وہ چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے تو اس کا بعض انداز ہو جائے گا کہ میں کتنا بناؤں کتنا پروگرام ہوں ٹھیک ہے نا والسلام اللہ رسول محمد اجمائین یاخل اللہ یاد یا یا یارحم المساکین یارحمر رحمین من محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ کی پریشانی کو دور ہوا مشکلات کو سامنا عورتوں کی بچوں کے جوانوں سے ہدا فرما فرما ابو صن محبت سوام فرما یا اللہ امریکہ کو مشتم کو بھارت فرما یا افغانستان کو برسان بنا افغانستان کا بہت ہر جی برکٹ ڈال یہ حال <سؤال> سب <سؤال> سب صلی اللہ تعالیٰ <سؤال> پشتے دنوں بات کس موضوع پر زیادہ ہوئی ہے جیب صاحب دنیا کی محبت کا کی خاتمہ ہونا اور کا مداد کا حاصل ہونا تو دو گروہ باتمی اصلاح کے باتمی اصلاح دو حصوں میں منقسم ہیں کہ ایک دفعے رزائل ایک اصول فضائل رضائل کا دور کرنا باطن سے اور فضائل کا حاصل کرنا زائل کے دور کرنے میں محبت دنیا ایک رضیلہ دنیا کی محبت اور محبت کا جو آخری درجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جب آج دنیا کے لیے احکامات توڑ کر اس کو کمائے اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ کر کمائے تو مطلب ہے کیا اس کو حرام محبت اس کی ہے کیونکہ ہم توڑ لیتا ہے فائدہ لے لیتا ہے تو یہ جو ہے یہ محبت تو حرام ہے دنیا کی محبت بالکل ختم ہو جائے چاہت ہی نہ ہو کہ یہ تو بشر کے لیے پہلے مقرر نہیں کیے یہ تو یعنی ہوگی اگر یہ دنیا کی اس یہ محبت جو ہے پہلا درجہ ہے یہی ختم ہو جائے پھر دنیا کا کام ہی نہیں کر سکے کوئی کام نہ کرے تو وہ یعنی ہاں یہ اب یہ کہ اس محبت کے تقاضے کے تحت جب اس آدمی نے اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہا تو اس نے حکم توڑ دیا اور فائدہ لے لیا تو یہ ابھی محبت کا درجہ حرام کا ہو کے حکم تو نہیں توڑ رہا لیکن انما کے بہت زیادہ انما کو نہ کہا تو جو فکر ادھر لگی ہوئی ہو تو دوسرا انما کا درجہ بھی جو ہے یہ بھی ممنوع ہے اور کس میں دنیا اس میں کہ آدمی استعمال ہو اللہ کا نام پر توقل کرتے ہوئے انحماعت انہما منابک ہونا انحم مطلب ہے کہ آدمی اسی میں لگا اسی کی فکر اور بس بچھائی ہوئی ہے تو یہ پہلے حرام پہلے درجے سے نکل گیا کہ اس میں احکامات توڑ کر دنیا کو لے رہا تھا اب تو اس کو دنیا کو درجہ ہی ہوئی دی تھی لیکن ایسے انحماق زیادہ ہے تو ایک نقصان کے درجے میں یہ بھی چل رہا ہے انحماق والا بھی ایک نقصان کے درجے میں چل رہا ہے انحماق جو ہے وہ یہ حرام کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے ادھر کھینچ سکتا ہے فاصل و اصول یہ کہ روزی غلہ تبارت والا دیتا ہے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ پہنچ کر رہتی ہے یہ خط پڑھتے ہیں جمع کو کہ اللہ نفسا گند اموتا ہڑتا دستک وائرس کا دیکھو آگاہ ہو جاؤ آدمی نہیں مرتا اس وقت تک جب تک روزی پوری نہ کر لے فت تک اللہ آج من الفط اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو ملوجی کا تجربہ کیا طریقہ ہے اجمیر افرتلاب دیا جا جاؤ اچھا طریقہ اختیار کرو خوبصورت طریقہ یہ, یہ معنی بھی ہے کہ اس کے, اس کے طلب میں اجمال کرو دونوں دو دو معنی ہے کہ نہیں ہر طریقہ کرنا آج میرو اطلاب اس, اس کے طلب میں اجمال برتو اتنی تفصیل میں نہ پڑھو گے اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ تو یہ جو آج کل کا طریقہ ہے یورپ کا اشتہار کا اشتہار بازی کا طریقہ ان کو الگ ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ پریکٹس بند کر لی تھی اور پھر شروع کیے تو میں نے کہا کچھ کمیشن امیشن کا چکر بھی چلاتے ہو کہ نہیں چلاتے ہو تو جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہتر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مریض تمہارے پاس میں بھیجوں گا جو تین سو روپئے ختم لوگ ہے اس پہ سو مجھے دو گے دو سو ختم لو گے ابھی ہم آ کے یہ اور اچھا طریقہ اسے طلب کا نہیں ہے آنا رہا, ہمارے کے اللہ نے اچھا طریقہ سے طلب کا مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ اس کا امتحان چاہتا ہے الزمائش کر رہا ہے کیا روزی کی طرف اچھے طریقے سے آگے بڑھتا ہے اچھے طریقے سے اختیار کر کے آگے بڑھتا ہے باقی ہے تو مقرر مل نہیں ہے تو اس کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کروں اس لیے کہا گیا کہ سونار کا کاروبار کام جو ہے یہ مکرو ہے یہ علم لکھائیں مکھرو ہے اور ایسے پیشانے پڑ جانا جس میں کپڑے ناپاک رہتے ہوں نماز پر مصیبت بن جاتی ہو اور تکلیف ہوتی ہو ابھی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈال دیں روزی کیسا طریقہ آج نے اختیار کر لیا کس کے مال پر اثر آ رہا ہے الحمد للہ رسول یا یا رحم ولین یاخ القبت المسین المساکین السلام <سؤال> من سر من محمد صلى الله عليه وسلم كما منهم واخذ من محمد الله عليه وسلم عليه جللهم برحمهم الله الله تعالى عليه في محمد الله عليه